اس کے علاوہ اس مقبول ویب پر آپ سنیے معروف عالم دین کی اسلحی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت خوش محمدًا قد حسن ثنيًا هذا اليوم يا ناصحنا هاشم www.tasfran.com الحمد لله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباب استكبر وكان من الكافرين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 آج کے درس میں انشاء اللہ سورت البقرہ کی آیت نمبر چونتیس سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک کا درس ہوگا اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں حضرت عدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں مقصد تو یہ تھا کہ انسان زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے اللہ کی شریعت کو جاری کرے اللہ جنزا دینا چاہتا ہے انہیں سزا دے اور اللہ جنہیں عطا کرنا چاہتا ہے انہیں عطا کرے اور اس زمین کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چلائے لیکن انسان نے ایسا کیا نہیں ویسے حضرت عدم علیہ السلام کا قرآن کریم میں متعدد صورتوں میں اور متعدد آیات میں ذکر آیا ہے تقریباً پچیس آیات میں پچیس بار حضرت عدم علیہ السلام کا نام آیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں سورہ مائدہ میں سورہ آراف میں سورہ اسراء میں سورہ کہف میں سورہ مریم میں سورہ توحہ میں اور سورہ یاسین میں قرآن کریم کا یہ اپنا ایک مخصوص اسلوب اور انداز ہے کہ وہ کسی بھی قصے اور واقعے کو اس کی ساری جزئیات سے ساری جزیات سمیت اقتدار سے لے کر انتہا تک ایک جگہ بیان نہیں کرتا تاکہ انسان اس قصے کی بھول بھلائیوں میں اس قصے کی में میں اور اس کی کشش میں اور اس کے اتار چڑھاؤ اور مد و میں کھو کر کہیں اس پیغام سے نہ غافل ہو جائے جو پیغام اللہ پاک اس قصے کے ذمن میں انسان کو دینا چاہتا ہے اس لیے کہ قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں کہانیوں کی کتاب نہیں قصے اور کہانیاں اگر کہیں ذکر کیے گئے ہیں تو وہ بھی ہدایت کے لیے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے سوائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اور کوئی نبی اور کوئی قوم ایسی نہیں جس کا پورے کا پورا قصہ اللہ نے ایک ہی جگہ بیان فرما دیا ہو یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کرتا ہے کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اجمال کے ساتھ کہیں اس سے ایک سبق اخذ کرتا ہے اور کہیں دوسرا سبق اخذ کرتا ہے اور ایک قصے کو بار بار بیان کرتا ہے لیکن اس تکرار کے باوجود انسان اکھتاتا نہیں ہے ہر جگہ نئی نصیحت نئی عبرت حاصل ہوتی ہے اور پھر تکرار کے باوجود کہیں تضاد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو اللہ نے بیان کیا وہ دوسری جگہ بیان کردہ قصے سے ٹکراتا ہو اور ان دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اختلافاً کثیر اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو لوگ اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کوئی تضاد نہیں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے بعز النا للم آدم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا سورہ ہجر میں ہے بلق خلقن انسان مصنون ہم نے انسان کو پیدا کیا خمیرہ اٹھائے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو لغت میں سجدے کا معنی ہے تزل اور تواز انتہائی درجے کی ذلت اور انتہائی درجے کی توازو کسی کے سامنے اختیار کرنا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے یہاں سجدے کا معنی یہی ہے کہ میرے سامنے ذلت کا اظہار میرے سامنے توازو کا اظہار یہ ساری کائنات میری بات مانتی ہے تمہارے سامنے یہ چیزیں بے جان ہیں بے زبان ہیں سورج بے زبان چاند بے زبان ستارے بے زبان بادل بے زبان ہوائیں بے زبان درخت بے زبان زمین بے زبان لیکن اللہ کہتا ہے میرے سامنے یہ باز زبان ہے میری زبان جانتے ہیں میرا حکم مانتے ہیں میرے سامنے تواز و آج جی کا اظہار کرتے ہیں حج حجم سرمایا علم من منفی سماواتی و منفل عرض بشمس القمر بنجوم و جبان بشراب بماس کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے اور سورج بھی سجدہ کر رہا ہے چاند بھی سجدہ کر رہا ہے اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور سارے چوپائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو یہاں سجدے کا معنی یہی تذلل اور توازو بات کو ماننا آج بھی ظاہر کرنا جھک جانا تو آدم علیہ السلام کو جو سجا کرنے کا حکم دیا تو بہت سے علماء کہتے ہیں یہاں پر بھی یہی مفہوم تھا کہ اے فرشتوں تم آدم کے سامنے آج اختیار کرو آدم کی خدمت کرو میں نے تمہیں آدم کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کسی کو اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بنا دیا کسی کو بادروں کا فرشتہ بنا دیا کسی کو دن کا کسی کو رات کا کسی کو انسان کی حفاظت کے لیے لگا دیا کسی کو انسان کے اعمال لکھنے کے لیے لگا دیا کسی کو آسمانوں سے انسان کے لیے پیغام لانے کی ذمہ داری سونپ دی تو یوں فرشتے انسان کی خمیں لگے ہوئے تو مطلب یہی تھا سیدہ کرنے کا کہ تم آدم کی خدمت کرو گے کہاں تو یہ حال تھا کہ فرشتے پوچھ رہے تھے اطاج الفیحہ میں یس رفیح میسف الدمہ اے اللہ کیا تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا بنسب من وقد سلط ہم تیری حمد و سنا کرتے ہیں تیری تقدیس تیری تحمید بیان کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں کوئی فرشتہ جب سے پیدا ہوا مسلسل قیام کی حالت میں کوئی رکوع کی حالت میں کوئی سجدے کی حالت میں کوئی قعود کی حالت میں ذکر ان کی رضا عبادت ان کی زندگی وہ تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے کہا تو یہ حال تھا یوں کہا تھا اور کہا یہ سننے کو مل رہا ہے اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا تم اس کی خدمت کرو گے اس ردول آدم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو گویا کہ مطلب یہ کہ آدم کی خدمت کرنا اس کے سامنے آجی اختیار کرنا بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہی سجدہ مراد ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو یہی سجدہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز ہی نہیں غیر اللہ کو سجدہ حرام تو کیسے حکم دے دیا گیا فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا تو علماء نے کہا سجدہ دو قسم کا ہوتے ہیں ایک تعبدی سجدہ عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیمی سجدہ محض کسی کی تعظیم کے لیے پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے سامنے جائز تھا لیکن شریعت محمدیہ میں تعبدی سجدہ بھی غیر اللہ کے سامنے حرام اور تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے سے حرام نہ کسی ولی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے نہ قطب کو نہ عبدال کو نہ صحابی کو نہ تابعی کو یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ زندگی میں سجدہ کیا جا سکتا تھا نہ آج آپ کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے بس احباب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسر و کسرا کے عوام اور ان کے خدام اور ملازم اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کیسر و کسرا کی کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں اگر کیسر و کسرا کچھ سجایا جا سکتا ہے تو آپ تو زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے آپ نے فرمایا نہیں سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں اگر جائز ہوتا تو نبی بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ایک حدیث میں جو کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائی اس میں آپ نے لانت فرمائی فرمایا کہ لعن اللہ اتخذوا قبور انبیائهم ساجدہ اللہ لانت کرے یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا مسلمانوں تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا نہ حضور نے زندگی میں اپنے سامنے سجدے کی اجازت دی نہ آج حضور کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتے ہیں جب حضور کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کسی اور کی قبر کے سامنے سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو غیر اللہ کو سجدہ حرام بلکہ رکوع بھی حرام یہ جو رکوع کی کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا یہ حرام جس انداز میں ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس انداز میں انسانوں کے سامنے نہ کھڑے ہوا کریں بعض لوگوں کو دیکھے اپنے پیروں کے سامنے اپنے بزرگوں کے سامنے لو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے ادب کرنا چاہیے پیر کا ادب مرشد کا ادب استاد کا ادب عالم کا ادب اللہ کے نیک بندے کا ادب لیکن عبادت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت صرف اللہ کے لیے سجدہ صرف اللہ کے لیے رکو صرف اللہ کے لیے نظر نیاز صرف اللہ کے لیے دعا صرف اللہ سے امیدیں صرف اللہ سے ماں فوق الاسباب مانگنا یہ صرف اللہ سے تو حضور نے حرام قرار دیا یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے لیکن پہلی امتوں میں کہا جاتا ہے کہ تعظیمی سجدہ جائز تھا یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کا جس میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑا فا آبئی اللعرش یوسف علی اسلام نے اپنے والدین کو تو تخت پر بٹھایا بخرو لہو سجدا اور بھائی سجدے میں گر پڑے تو اس کا مطلب یہی کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا اور تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تو حضرت عدم الاسلام کی شریعت میں بھی جائز دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یہ سجدہ اللہ کو تھا لیکن آدم علیہ السلام کی طرف تھا جیسے ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن سجدہ کاوے کی سمت میں ہوتے گئے کعبے کی سمت تو ہے لیکن کاوے کو سجدہ نہیں ہے اسی لیے ایک ہندو پنڈت دھیانس سرسوتی جس نے اسلام پر اور قرآن پر بے فروپا قسم کے بہت سے اعتراضات کیے تھے تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہماری بت پرستی پر تو اعتراض کرتے ہو اور خود تم مکہ میں بت پرستی کرتے ہو ایک کالے کوٹھے کو کعبے کو تم سجدے کرتے ہو تو جواب دیا تھا علماء نے کہ یہ کعبے کی جانب میں تو سجدہ ہے لیکن کعبے کو سجدہ نہیں ہے امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ مسلمان مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں سمندر میں سفر کر رہے ہوں یا صحرا میں زمین پر ہوں یا فضا میں حق الانکان سارے کے سارے عبادت میں رخ کریں تو قبلے کی جانب کریں اگر ایسا ممکن ہو کہ ہم نماز کے وقت میں آسمانوں سے دیکھ سکیں تو کیا عجیب منظر دکھائی دے گا کہ پوری دنیا سے چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت امیر اور غریب کالے اور گورے سارے کے سارے کعبے کی طرف اپنے آپ کو پھیرے ہوئے ہیں اور متوجہ کیے ہوئے تو اطمینت پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا اسی لیے کہا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے اگر بالفرض اللہ نہ کرے کعبے کی عمارت کو گھرا بھی دیا جائے تو بھی مسلمان اسی طرف سجدہ کریں گے اسی سمت پر سجدہ کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت سمت کی تھی سجدہ اللہ کو تھا سجدہ ان کو نہیں تھا اور ایک تیسری بات یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ عالم ارواح میں ہوا جب کہ وہاں شرعی احکام نہیں تھے شرعی احکام تو اس دنیا میں ہیں لہذا اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی ہی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں و عز کل ملا اکتس آدم اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو فسد ادو سب نے سیدہ کر دیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے سیدہ نہیں کیا ابلیس کون تھا کیا فرشتہ تھا بعد میں اس کو فرشتہ قرار دیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ عرصہ دراز سے رہتا تھا پورے میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا باس ابلیس ابلیس نے صحیح نہیں کیا كَانَ مِنَ <الْجِن> اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا ان اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ابا اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا بس اور تکبر کیا اس نے ابلیس نے سیدا کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا تکبر کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور توازو کے اپنے آپ کو چھوٹا حقیب کمزور غریب گناگار سمجھنا آج لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ توازو یہ ہے کہ اپنے آپ کو فقیر حقیر پر تقثیر بنادار گار تو زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں اپنے آپ کو حقیر فقیر پر تقسیر نہیں سمجھتے دل میں تو سمجھتے کہ میرے جیسا کوئی نہیں بعض اوقات اپنے آپ کو عاجز اور متوازے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا تکبر ان کا غرور سامنے آ ہی جاتا ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ سمجھے کہ لوگ سمنے کے بڑا متوازے ہوں بڑا آجز ہوں میں تو اپنے آپ کو گناگار سمجھتا ہوں لیکن حقیقت میں دل سے نہیں سمجھتے تو کھل جاتے ہیں تو توازو کیا ہے اپنے آپ کو آجز کمزور گنگار دوسروں سے کم تر سمجھنا دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا اور تکبر کیا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا ابلیس کو تکبر کس بات پر تھا بعض نے کہا کہ عبادت پر گھمنڈ تھا علیہ السلام کو ایک بڑے بزرگ حضرت منیری رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے سات لاکھ سال عبادت کی تھی سات لاکھ سال عبادت اور آدم تو بھی کل پیدا ہوا ہے کہاں کہ میرے جیسا لاکھوں سال سے عبادت کرنے والا عابد و صاحب وہ سیدا کرے اس کل کے بچے کے سامنے جس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی کتنا فساد کی صلاحیت بھی جس کے ساتھ شہبت بھی لگی ہوئی قوت غذبیا بھی لگی ہوئی اور پیٹ بھی لگا ہوا اس کے سامنے سیدھا کروں اپنی عبادت پر کبھی گھمانڈ نہیں کرنا چاہیے چاہے کتنی ہی عبادت کی اللہ پاک توفیق دے دے وہ مسلمان جو عبادت کم کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر گناگار اور عجز سمجھتے اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے وہ اللہ کے نزدیک کہیں بہتر ہے اس عبادت گزار سے جس کی عبادت بے حد دو حساب لیکن وہ عبادت کی بنا پر دوسروں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے تباہو آج بھی اللہ کو بڑی پسند ہے اور تکبر سے اللہ کو نفرت تکبر بدترین گنا یہ تکبر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے بعض اوقات تو متکبر اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے فرعون اللہ کے مقابلے میں آیا کیوں تکبر کی وجہ سے کارون حامان شداد کیا بیماری تھی ان کو تکبر کی بیماری خالد کے مقابلے میں آ گئے یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے صوفیوں بڑے بڑے زاہدوں اور بڑے بڑے ارباب ریاضت اور ارباب عبادت کے دل سے بھی سب سے آخر میں نکلتے ہیں بڑی مشکل سے چھٹکارا ملتا ہے ایک حب جا اور دوسرا حب مال ایک تکبر اور دوسرے مال کی محبت اسی لیے قرآن اور حدیث میں تکبر کی شدید ترین مذمت بیان کی گئی اللہ غافر میں فرماتے ہیں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر سورہ زمر میں فرمایا علیہ صفی جہنم مسلم کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کائنات آقا, آقا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبر بی اہل النار کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے کلو جب مستقبل ہر بخ جو چھوٹی سی بات پر سخت جھگڑا کرنے والا مال جمع کرتے ہیں اور بخل کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ فرمایا کہ جنت اور دو کا آپس میں مناظرہ ہوا جہنم نے کہا میرے اندر وہ آئیں گے جو بڑے متکبر اور بڑے جبار گرد میں اونچی کر کے چلنے والے جن کے قدموں کی تھمک سے دل کاپتے تھے جو بڑے بڑے بول بولتے تھے اور جنت نے کہا میرے اندر وہ آئیں گے جو متوازے ہوں گے جو مسکین ہوں گے جو عاجز ہوں گے اور صحیح مسلم میں حیض عبداللہ بن مسعود رضی ربی اللہ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنتا کل بھی مسکال من ایمان <تصفيق> وہ شخص زخم داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بلادل من اہدلم من بھی اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جب تک اللہ پاک تکبر سے اس کو پاک نہیں کر لیں گے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جنت متوازین کا مقام ہے متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کی جگہ نہیں ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ علمیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں وہ ایک حدیث قدسی ہے اللہ کہتے بلعظمتاری تکبر میری چادر ہے عظمت میرا اظہار ہے میری خصوصیت ہے تکبر میں متکبر ہوں اللہ تو کہتے ہیں نا میں متکبر ہوں المتکبر الم تو کہتے ہیں. میں, ہوں. میں, بڑا ہوں. میں بڑا ہوں اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور حقیقت میں بھی بڑا ہوں تکبر صرف اس کی شان اس کی خصوصیت وہ بڑا ہے حقیقت میں بڑا جس کے ساتھ کوئی ذوق نہیں کوئی عزت نہیں کوئی لاچاری نہیں کوئی ایب نہیں کوئی دھبا نہیں کسی کا محتاج نہیں سارے اس کے محتاج تو کے تکبر میری چادر ہے عظمت میرا اظہار ہے ہما کا سخت ہوں فنار جو ان میں سے کوئی بھی خصوصیت تکبر اور عزمت مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا جتنی تعریف کر سکے کرتے جائیں حضور کی بس کتنی ہے بات اب خدا بزرگ قصہ مختصر تعریف کرنے والوں نے تعریف کر کر کے کہہ دیا لالم کنسنا کما کا حق ہوں بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اے آقا آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا بس مختصر سی بات یہ ہے کہ ساری مخلوق سے اوپر ہے اور خالق کے بعد بس یہ ہے لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو بے مثال تماسو کھانے پینے میں تبازو لباس میں تبازو چلنے پھرنے میں تبازو اٹھنے بیٹھنے میں توازو معاملات میں توازو ملنے جلنے میں توازو راستے میں ڈاڑے ہوتے ایک غریب سی لونڈی بھی راستہ روک لیتی اور حضور نہیں جاتے تھے جب تک اس کی پوری بہن سن لیتے تھے بچے دامن تھام لیتے اور حضور رک جاتے حضور کا دامن نہ تھامتے تو کس کا دامن تھامتے وہ تو دامن تھا جو تھامے جانے کے قابل تبادوں کا یہ عالم صحابہ کہتے حضرت انس کی روایت آج ہی پڑی دوران درس حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی اور حضور سے زیادہ دلوں میں کسی کی عظمت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود حضور تشریف لاتے تو صحابہ استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں اس لیے کہ حضور ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے دل چاہتا تھا کہ حضور آئے تو ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوں لیکن کرنے ہوتے تھے اس لیے کہ حضور پسند نہیں فرماتے تھے طوافو طمۃ مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکہ کے اندر اونٹنی پر سوار کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مہار ہے اور آزاد کردہ غلام زید ہار زید بن کا بیٹا حضرت اسامہ ساتھ ہیں اور توازو کی بنا سے سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ پالان کے ساتھ لگ رہا تھا توازو اللہ کے نبی کو پسند سارے محاسم کے باوجود سارے کمانات کے باوجود سارے فضائل کے باوجود انبیاء کا سردار ہونے کے باوجود شفیع المضربین ہونے کے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اللہ نے مقامات عطا کیے اور آپ اختیار کرتے عبادت کرتے اتنی کرتے کہ قدموں میں آ جاتا عرض کیا یا رسول اللہ کو تو اللہ معاف کر جگا جا فرماتے کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں مزید گردن جھک جاتی جتنا اللہ نوازتا اتنا ہی گردن جھکتی تھی میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں اختیار کیجئے تکبر سے بچیے تکبر کے کتنے بے پنا عالمی سطح کا متکبر اس وقت امریکہ اس کے تکبر کی وجہ سے پوری دنیا جہنم کا نمونہ بنی ہوئی اور کتنا اور فساد پھیلا ہوا اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی یہ تکبر کی وجہ سے ہے آنا بلا غیبی میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑے تکبر کی وجہ سے دوستوں میں اختلافات تکبر کی وجہ سے جماعتوں میں ڈرے بندی تکبر کی وجہ سے اداروں کی تباہی تکبر کی وجہ سے میں بڑا بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اس لیے کہ یہ بھی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں وہ بھی تیار نہیں زبان سے اربتے میں تو کچھ نہیں لیکن دل سے نہیں مانتے کہ میں چھوٹا ہوں تکبر شیطان کی خصوصیت تو ہمارے ابا حضرت آدم علی علیہ السلاۃ السلام کی پہچان ان کی علامت تو بعض نے تو کہا کہ اس نے تکبر کیا عبادت پر اور قرآن نے جو بتایا وہ یہ کہ اس نے تکبر کیا اپنے مادہ تخلیق پر کہنا لگا آنا خیر ہوں کیسے سیدا کروں میں آدم سے بہتر ہوں غلط تنی من نارم میں من تین اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے مٹی میں پستی ہے آگ میں بلندی ہے مٹی میں کثافت ہے آگ میں لطافت ہے مٹی میں ظلمت اور تاریخی ہے اور آگ میں روشنی ہے میں کیسے سیدا کر سکتا ہوں میرا مادہ تخلیق اعلیٰ ہے اس کا مادہ تخلیق ادنی ہے یہ کہتے ہوئے وہ بھول گیا ابلیس بھول گیا کہ میں بھی مخلوق ہوں اور آدم بھی مخلوق اور خالق وہ ہے اور وہی وہ جانتا ہے کہ کس کی چاہ حقیقت اور کس کا کیا مرتبہ ہے وہ بھول گیا کہ اللہ کے ہاں مرتبہ مادہ تخلیق کی بنا پر نہیں ملتا اللہ کے ہاں مرتبہ تو صفات کی بنا پر ملتا ہے وہ صفات جو اللہ دندے کے اندر رکھتا ہے اللہ کے ہاں مرتبہ نہ رنگ کی وجہ سے نہ نسل کی وجہ سے نہ زبان کی وجہ سے نہ مادہ تخلیق کی وجہ سے نہ دولت کی وجہ سے نہ کرسی کی وجہ سے نہ فتحت و بلاغت کی وجہ سے بلکہ اللہ کے ہاتھ و مقام اور مرتبہ صفات کی بنا پر ملتے ہیں